الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاب أعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يزل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له ونشهد ان محمد ورسوله اما بعد من بسم الرحمن مَا عمال نبی رسلی اللہ علیہ وسلم فعن میں یاشمن کم بار فی ولاق الفطیر قالقم بسنتی و سنت الخلفا ذاشدین محدی ثمستہ بن نواث نعیا کم محد صاطل قمور فعین المخدم بِد وق العب ذاتم ضلالہ و قالن نبی وصل اللہ علیہ وسلم اطحابی مختدی تمتدئی تم وکالن نبی و صلی اللہ علیہ وسلم علی اللہ تعالیٰ نظل بنا امریح بیان امرہ امرون وکال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم تشابرون الفحا وکالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الرسۃ العبیا اللہ ال مسلّہ محمد امال علی محمد كما صلی تعلیٰ ابراہیم ولیٰ علی ابراہیم كہميد المدي اللہ مبارك علام محمد امال علی محمد كم بارك تعلیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم, آل ابراہیم اللہ رب نے انسانیت کی ہدايت کے ليے انبیاء علیہ السلام کو مغروض فرمائے اور سب سے آخر میں خاطب الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مغوض فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد پاس قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں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 اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ سال اسلام آئیں گے وہ نبی بھی ہوں گے امتی بھی ہوں گے ہمارا مرزا نبی بھی ہے امتی بھی ہے اس لیے میں بات کرتا ہوں ضرور آپ عاصی نبی ہیں اور آپ کے پاس کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا ایسال اسلام پیدا نہیں ہوں گے اس سال اسلام نازل ہوں گے اور غلام محمد قادیانی نازل نہیں ہوا وہ پیدا ہوا ہے اسی طرح ہم دوسری بات کہتے ہیں کہ حضور اسلم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا حرطیث اسلام آئیں گے وہ نئے نبی نہیں ہوں گے قرآن نبی ہوں گے تو دوبارہ آئیں گے اور مرزا غلام علامہ قادیانی وہ قرآن نبی نہیں ہے وہ نیا یمین ہے اس لیے یہ دو جملے ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ جب بھی تک جمعہ کریں خصوص علماء کرام خانہ خاص طور پر نبی نعلٰ تو ترجمہ یہ کیا کریں کہ اللہ کے نبی نے اشار سرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا یہ ترجمہ یہ دین میں رکھا کریں اور اس کا اہتمام کریں تاکہ ایسا ترجمہ کریں جس کا بھی اعتراضی باقی نہ دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا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 علمائے راشدین چار ہیں حضرت ابوبکر حضرت و حضرت الصمان حضرت علی رضی اللہ عل سب سے پہلا طبقہ یہ دوسرا طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ المجمعین کا تیسرا طبقہ فقہائے کرام کا اور چوتھا طبقہ علماء کرام یہ چار طبقے ایسے ہیں جو برتیم امت کی رانمائی ہیں ان مجھے پہلا طبقہ ہے قلع پہلا دین کا حضرت جانواز میں ساری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلاح بنا رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم سلّم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تھی سمت کفت علینہ پھر آپ نے نماز پڑھا کے صحابہ کرام کی طرف توجہ فرمائی نماز پڑھائی اور منہ سارا کی طرف کر ہے فیضبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و سلم نے حوادََََنا موضم بلی ورافت میں ہر قروب آپ نے ایسا بات اور کا آنکھ فرمایا کہ صحابہ کی آنکھوں سے آنسوں آنے لگے اور ان کے دل کانپنے لگے ایسا عجیب آپ نے خطبہ و اچھا فرمایا یہاں آگے چلنے سے پہلے ایک بات کو سمجھ لے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و نے نماز پڑھائی اور پھر آپ نے توجہ فرمائی صحابہ کی طرف سومبر سفر کی رہنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہ تھا کہ آپ نماز سلام کہنے کے بعد عموماً مختلف کی طرف کیا کرتے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں عموماً مختریوں کی طرف اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں صلی اللہ رسول اللہ وسلم بنا سلاطن مکتو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے نماز فرض پڑھائی ہو اور پھر ہمارے طرف توجہ نہ کی ہو اب اللہ کے نبی متوجہ ہوتے تو کیا فرماتے ہیں مختلف روایات ہے ایک ساتھ فرماتے ہیں کہ جب نہیں اللہ سلم نماز <سلام> <سلام> پڑھاتے <سلام> تو <سلام> ہماری خواہش ہوتی احببنا ان احبب نہ انقو نہ دائیں طرف بیٹھے کیوں اللہ کے نبی سلام پھیرتے دائیں ربو کردے پھیرتے برآب دعا پڑھتے ایک فرماتا ہے کہ آپ دعا پڑھ دے اللہ ہنما ان نے آؤز میں کل اللہ مجھے ایسے عمال سے محفوظ فرما جو میری رسوائی کا سبب بنے ایک ریس ہیں کہ آپ دعا پڑھ دے طابق میں نے سنا آپ دعا پڑھ دے عرب بھی جی کہنی عذابق یو عبادت بعض روایت یا متجمہ کے بعد کہ اللہ قیامت جب اپنے بلوب جمع فرمائیں تو اس دن مجھے آپ اپنے اہداف سے بٹانا اب میرا سوال ہے آپ اسی طرح سمجھیں نبی علیہ سلام پھرتے ہیں منہ دائیں طرف یا بائیں طرف یا مختلف طرف پر پھر کابی فرماتے کہ میں نے سنا کہ آپ نے یہ دعا پڑھی تو اللہ کے مجھے دعا آہستہ پڑھی ہوئی تب سنا ہوگا یہ اونچی پڑھی سنا ہوگا تو یہ جو ہم کہتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا بدت ہے اللہ کے نظبی مانگ رہے ہیں تعبیر بند اور ہم کہہ رہے ہیں بزت ہے اب ہمارے ٹرین چل پڑا ہے پورے ملک میں جو فرد نماز کے بعد دوڑتے ہم دعانی مانگتے وہ سمجھے امام کے ساتھ آمین کہہ دی تو بدت ہو جائے گا حالانکہ بات بالکل غلط ہے حقیقت بھی بات نہیں ہے حکیم الرحمت خانی رحمت اللہ رہے گا اجل خلیفہ حضرت ماما خیر محمد جیلنگ رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی کتاب لکھی نماز حمیث اس کتاب میں لکھا ہے جب اکیلا نماز پڑھے تو اکیلا دعا مانگے جب امام سر نماز پڑھے تو امام دعا مانگے اب آپ جو بندے یہ خدوہ ہو کہ حضرت خاندی کی عجرت لی کر عبدتی تھے مولانا خیال جو چھوٹے آدمی تھے ہم لوگ اپنے سلسلے کے اقابین کو بھی بلند کر دیتے ہیں اور پھر کمرے میں بہت بڑے واقع ہیں میرا جرم کیا ہے میں وہ بات کیا تو جو ہمارے اکابل کی ہے وہ بات جو اکابل کی ہے جس اکابر کے ساتھ جڑے رہو اکابل کے بعد و عمل ہو اکابل سے الگ مت ہو اور ہماری مخالفت وہ کرتے ہیں جو اکابل کی بات کرتے ہیں اور بات مانتے ہیں ہم کہتے ہیں کابری کے ساتھ جو قابری کو چھوڑو مت خیر ایک تو میں نے یہ فرض نماز کے بعد بات, بات کی ہے یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور سمجھے حضرت مان رشید احمد رحمد العلیہ نے ضبط المناسک عبلی کتاب میں لکھا ہے کہ جب آدمی روزے رسول پر جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کھڑا ہو اور قبلا کی طرف پشت کرے اور حضور کی قبر کی طرف منہ کرے اور پھر دعا مانگے دعا کہتے مانگے پشت قبلہ کی طرف ہو اور آپ نام حضور بال کی قبر کی طرف اور کھڑے ہو کر دعا مانگے حضرت امام امامزب ابو منیفہ رحمۃ اللہ رہتے یہ بات بھرپور ہے امام ابیفہ رحمۃ اللہ کے مبارک فرماتے ہیں امام و منیفہ فرماتے ہیں حضرت ابو ابویوستی بہت بڑے معدے تھے نئی بات کی قبر وبارغ پر آئے تو فرماتے میں دیکھتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں تو وہ کھڑے ہو گئے کبلا طرف اچ کر دی حضور کبک پروش کیا اور کام و مقام کپی ہیں ایسے کھڑے جیسے کپی کھڑا ہوتا ہے اور رونا شروع کیا اور پھر نبی پاک وسلم کے روز اکثر رگو کر کے اللہ سے دعا مانگنی شروع اب اس پر ایک ہوتا ہے کہ جب دعا مانگنی ہے تو منہ کعبہ کی طرف کرو روزے کی طرف کیوں کرتے ہو قبر کی طرف منہ کیوں کرتے ہو دعا مانگنی ہے تو منہ کعبہ کی طرف کرو اس پر یہ عنوان نہیں میں درمیان میں بات سمجھا ہوں اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک قلم جب فرد نماز پڑھاتے ہیں تو آپ نے دعا مانگنی ہے پوری جو دعا مانگتے ہوئے منہ مختلف امر کی طرف کریں تو آپ کو اشکال نہیں ہے اور ہم روزہ پر دعا مانگتے ہوں اللہ کے نبی کی طرف کرے تو براہو کا اشکال ہے, ہے. کعبہ کی طرف پوچھ تو ہو اور انسان کی طرف روکو یہ دعا تو اللہ کے نبی کے ضابط ہے اور اگر ہم کعبہ کی طرف روک کر کے حضور کر کر کے دعا مانگیں تو اس کیا ہے پھر وہاں حضور پانی کا وقت کر رخ کیوں کرتے ہیں ہم نے دعا مانگی ہوتی ہے کہ جد کا مستشق مستقرن ربی و مستشے کا الاارب وہاں دعا مانگتے ہیں اللہ کے نبی کا تاسل اور رسیلا دے کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس لیے اللہ کے نبی سامنے ہوتے ہیں اور آدمی اللہ سے دعا مانگ کر یا اللہ تیرے حبیب کا واسطہ دے کر مصور سے دعا مانگ کر اور پیغمبر کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا یہ فرق نہیں ہے نبی سے مانگنا شرک ہے پیغمبر سے مانگنا اور ہے اور اللہ سے مانگنا پیغمبر کا وسیلہ دے کر یہ کوئی فرق کی بات نہیں ہے خیر اللہ کے ادواز کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے عمدہ واضح فرمایا کامرا جرم ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں ان نے کہا کہ اوسنا اللہ کے نبی آپ ہمیں وصیت فرمائے اوسینہ کاننا ہاضنی مو مزائن اوالا مزہ اوس نہ رسول اللہ ہمیں لگتا ہے کہ حرول آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ ہے ایسی باتیں آپ فرما رہے ہیں ہمیں آج بھی وصیت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی فرمائے نمبر ایک اللہ سے ڈرتے رہنا الیک اللہ،, اللہ سے ڈرتے رہنا تقوا اختیار کرنا یہاں بات سمجھنا جو آدمی گناہ نہ کرے وہ بھی متقی ہے اور جو گناہ کرے اور وہ توبہ کر وہ بھی متقی ہے گناہ نہ کرے وہ بھی متقی اور گناہ کرے اور توبہ کرے وہ بھی متفق کیوں جو انتظام گناہ نہیں کرتا وہ اللہ سے ڈرتا ہے اس لیے نہیں کرتا اور جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے وہ اللہ سے جڑتا ہے اس لیے توبہ کرتا ہے تو دونوں متقی ہیں اللہ کے نم نے فرمایا خلے تم باق اللہ اللہ سے ڈرتے ہو وطمۂ وطاط وان آف دن حبشیہ حاکم شریعت کے مطابق تمہیں حکم کرے تو بات سننا بھی اور واد ماننا بھی اب اگلی بات جو میں نے سمجھانی جس کے لیے میں حدیث پڑھ رہا ہوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بینائش مَنْ میرے کو بارہویں کا طیارہ اختلاف قطیرہ میں دنیا چھوڑ جاؤں گا میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور میرے جانے کے بعد تم میں سے جو لوگ زندہ رہے وہ دین میں بہت اختلاف آتے تھے اختلاف نہیں اختلاف قطیرہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے دین میں اختلاف بہت ہوگا اللہ کے نمبر پھر ہم کیا کریں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 جیسے کوئی چیز تم نے مضبوطی سے پکڑنی ہو تو داڑھ سے پکڑ دوں نا ایسے مضبوطی سے پکڑنا بھائی یا گحدہ میری اور خریف حراست کی سنت کے مقابلے میں جو عمل ہوگا اور بدعت ہوگا نئی چیز ہوگی پین کو لمحت بیدا اور بداعت سے بچنے کی کوشش کرنا اب یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے نمبر ایک دین میں ایک تم دیکھو گے آج کسی سے بہت پریشان ہیں دین میں اختلاف ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے مولویوں میں اختلاف ہوتا ہے فرقہ بریت ہو گئی ہے سر لوگ پریشان پھر رہے ہیں حالانکہ پریشانی کی بات ہی نہیں ہے لیکن پریشانی کی بات تب ہو جب اختلاف کا حل نہ ہو جب اختلاف کا حل ہو تو پھر کیا پریشانی ہے مجھے آپ بتاؤ اگر ایک بندے کے کے پاس چار بیویوں اس کے سولہ ہوں اور اس کی پانچ لاکھ مانا انکم ہو اس کے پاس سات اپنا کاروبار بھی ہو چار کوٹیاں بھی ہوں چار گاڑیاں بھی ہوں ہو. تو پریشانی ہے بتاؤ تو کیا پریشانی کیوں لوگ کہتے ہیں بھی ہر بیوی کا مکان الگ گاڑی الگ ہے بزنس ہوتا ہے پیسہ الگ ہے کیا پریشانی پریشان تو بندہ تب ہوتا ہے کہ سولہ بچی ہوں تنہا مانا ہو ہی نہ یار بہت پریشان ہوں ایک بندے کے سولہ بچی ہو مانا پانچ لاکھ انکم بھی ہو اب کیا پریشانی آپ کے یہاں کراچی میں آپ کہتے ہیں بہت گرمی گرمی تو مزدور کے لیے جس بندے کی فیکٹری ہے کوٹی میں تھی گاڑی میں تھی ٹیکسی میں تھی مسجد میں تھی اس کو گرمی کی پریشانی ہے تو آپ پریشان ہیں اختلاف بہت ہے ہم پریشان نہیں ہیں کیوں پریشان تو تب ہوں جب اختلاف کا حل نہ ہو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کا حل بتا دیا اب کیا پریشانی فرق کیا ہے ہم اس اختلاف کے حل کو نہیں دیکھتے اور پریشان ہوتے اختلاف کا حل دیکھیں کوئی پریشانی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں مَن آئش میں ہوں بادی فتح اختلاف اور میرے جانے کے بعد میرے دین میں تمہیں اختلاف بہت نظر آئے گا اختلاف سے بچنے کا حل فال کم بے سنتی میری سنت کو سامنا پریشانی بتا یہاں دو لفظ سمجھیں ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت اللہ کے نظری نے یہ نہیں فرمایا فالیکم بے جب دین میں اختلاف دیکھو تو میری حدیث پہ عمل کرنا فرمایا میں فالق دین میں اختلاف دیکھو تو میری سنت پہ عمل کرنا کیوں اختلاف سے بندے کو حدیث نہیں بچاتی اختلاف سے بندے کو سنت بچاتی اختلاف سے حدیث نہیں بچاتی اختلاف سے حدیث سنت بچاتی ہے حدیث اور سنت میں تھوڑا سا فرق ہے وہ فرق ذہن میں تو پھر بندے ملزم کا شکار نہیں ہوتا آپ اعتبار طال علم میں سمجھتے ہیں بات طال علم نہیں ہے ہم جدید آتی ہیں ان کے سامنے نئی باتیں ہوتی, ہوتی ہیں کیسی بات ہو رہی ہے طال علم اچھی طرح پر توجہ دیں دیکھیں سنت اور حدیث ایک فرق سمجھیں کہ آپ علماء کے پاس جائیں آپ کو بتائیں گے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث غیب ہے کہتے ہیں نا یہ عدیز صحیح ہے اور یہ آج تک کبھی آپ نے سنت کے بارے میں سنا یہ سنت صحیح ہے ضعیظ ہے بھائی صحیح حدیث پہ عمل کرو ضعیف پہ نہ کرو کبھی سنت کے بارے میں سنا صحیح سنت عمل کرو ضعی پر عمل نہ کرو اب اللہ کے نبی اگر فرماتے اختلاف سے بدنف علیہم بے حدیف ہی لوک حدیث فرمۂ علیہم بے سنت ہی میری سنت پہ عمل کرو سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی نمبر دو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 مچھر میں آنے کا سنت طریقہ کیا ہے مچھر میں آنے کا سنت طریقہ کیا ہے پہلے بایاں پاؤں آپ نکالیں چپل سے یا دایاں پاؤں نکالیں بولو بایاں اور نکال کے کہاں رکھیں چپل کے اوپر دایاں نکالیں اور کہاں رکھیں مچھر کے اوپر مچھر کے اندر یہ تبدیل کیوں ہے اس کی حکمت سمجھنا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 اچھا یہ بتائیں کہ ماشرے میں جوتا پہن کے چلنا اچھا ہوتا ہے یا اتار کے پہن کے تو جب اتاریں گے پہلا کون سا پہنچارنا چاہیے بائیاں پہوں کیوں اتارنا اچھا کام نہیں ہے نا اس لیے اتارنا اور مسجد میں داخل है اچھا کام ہے یہ برا اچھے کام کی پہل کسی ہوتی ہے اب دھیان رکھو اور جب آپ نے مسجد سے نکلنا ہے تو مسترد سے نکلنا اچھا کام ہے یا برا ہے تو ضروری نکلنا تو ہے ہی لیکن نہ پسندیدہ نہیں ہے نا تو پہلے کون سا پو نکالو لیکن کہاں رکھو جوتے کے اوپر تک کیوں جب جوتے کی باری آئے کہ جب اس میں نا اچھا ہے لہٰذا پہلا دائیں پالو پھر بایاں یہ حکمت ہے اس کی اب میں سمجھا رہا ہوں یہ سننا طریقہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو بایاں پاؤ نکالیں جوتے سے جوتے پر رکھیں دائیں پاؤ نکالیں مسجد کے اندر رکھیں جب مسجد سے باہر نکالیں تو بایاں پاؤ نکالیں جوتے کے اوپر رکھیں دایاں پو نکالے جوتے کے اندر پھر بایاں جوتے کے اندر یہ سنت طریقہ ہے اس کلبوں میں تو سنت طریقہ ہے نسل لگانے سنت ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے وہ دو نہیں ہوتی جب بیت الخلا میں جائیں تو پہلے بایاں اور جب نکلے تو پہلا اس کے علاوہ بھی سنت طریقہ بھی ہے چاہے تو یہ کر لیں چاہے یہ کر لیں تو سنت طریقہ ایک ہوتا ہے جس اس کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دین میں اختلاف ہونا تو پھر سنت دیکھنا کیا ہے میری سنتوں میں تمہیں میرے خلاف نظر نہیں آئے گا اس لیے ہمارا نام اہل حدیث ہے یا اہل سنت ہے اس لیے اعلی سنت اہل حدیث یہ حدیث کے خلاف نام ہے اہل سنت یہ حدیث کے مطابق نام ہے اللہ کے نبی رحر علیہ الب سنتی اچھا ایک بات میں درمیان میں عز کر دوں نبی نبیٰسلم جب سنتے تھے تو ایسے جاگتے تھے ایسے مسجد میں جاتے آتے مسجد میں نکل گیا آتے نماز پڑھ دیتے آتے کھانا کھا دیتے آتے یہ کام کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو کون دیکھتا بولو صاحب کے نام تب سنت کون بتائے گا اس لیے اللہ کے نبی ضرور علیہ ہمارا نام ہے اہل سنت وجماعت عمل کریں گے سنت پر اور پوچھیں گے کیس سے صابت اس جمعر نے اہل سنت و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 اور یہ تبری خاندان یہ فروٹ اور مٹھائی کی دکانیں اور ہم یہ ہے ہے کبھی کڑی کر لی کبھی, دی, کبھی, لشتر, کبھی, اپریشن, کبھی کچھ ہوتا ہے ایک اچھی طرح بات سمجھنا مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ مولانا آپ دیوبند والے کہتے ہو ہم ہے آ لو سندال بعض لوگ کہتے ہیں ہم ہیں اہل لو سندر و جمال پتا ہے آپ کو مسجد کے بعد دیکھو گے اب دیکھ رہا تھا ہم کون ہیں اہل وسنت ولجماعت تو مجھے ان نے کہا بعض لوگ اپنے نام سے لکھتے ہیں آہل سنت اور یہ جماعت لام ہو اور لام نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم آلو سنت والجماعت لکھتے ہیں اور اہل بیدت آل سنت و جماعت لکھتے ہیں ان میں فرق کیا ہے تو میں نے ان سے کہا اس کا جواب تو پہلے کلمے میں موجود ہے پہلے کلمے میں اس کا جواب موجود ہے رسو اعلیٰ پہلا کلمہ ہے لا الہ اَلہ محمد الرسول لا الا اللہ میں اس کا جواب موجود ہے جو کہتے ہیں لا ال میں الہ دو مرتبہ آیا ہے لا اللہ پھر کیا ہے پہلے اللہ پر الام نہیں ہے اللہ اور دوسرے میں اللہ الہ اور لام ہے اور ہے دونوں کو ملائیں تو اللہ بنتا ہے تو لاء اللہ دوسری بار ہے پہلے بغیر الغلام کے اور بعد میں الام کے ساتھ ہمارے ہاں نحو میں مولویوں میں گرامر میں کہتے ہیں عل غلام نہ ہو تو نقرہ ہے الغلام ہو تو معرفہ ہے اور نکرے کا مراد ہے عام الہ اور جب الفلام ہے تو پھر خاص الہ تو پہلے ال بغیر غلام کے اور پھر الہ لا الہ اس علا میں کون سے اللہ ہے اس علاح میں کون سا اللہ ہے لا الہ کوئی خاص الہ ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے نہ یو نہ وط نہ نسر کوئی معبود نہیں ایسے ہی ہے اسے کون ہے خاص اللہ تو جب الہ پر علفلام نہ ہو تو پھر عام خدا ہوتا ہے واطف اور جب علفلام آئے تو پھر خاص خدا ہوتا ہے اق سمجھ آ گی جب جیسے اہل سنت ول اس پر الفلام ہے یہ خاص جماعت ہے صحابہ کی اور جب لام الفلام اہل سنت و اب عام جماعت ہے جو صحابہ کی نہیں ہے ہم نے چونکہ سنت صحابہ سے لینی ہے سب پھر خاص جماعت جماعت صحابہ اور جن نے صحابہ سے نہیں لینی بے داد گھڑنی ہے ان نے کہا اہل سنت و فرق سمجھ آیا ہم کون اہل سنت و جماعت یا ولجماعت اول اور وجمات کا فرق سمجھ آ گیا نا یہ جن کو نہیں پتا ہوتا کیا ہے یوں کرو یوں کرو کیا ہے کیا ہے بھائی اپنی جہالت کا اعتراف برو فرو مر دو کیا ہے یہ ہمارا کام ہے بتانا کیا ہے اور کیا نہیں ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ ہمارا کام ہے اور یہ میں بڑی درد سے بات آپ کراچی والوں بطور خاص کہتا ہوں تمہارے دماغ سے بات نہیں نکل رہی جو میں نکالنا چاہتا ہوں اتنوں کا فن ہر بندے کا کام نہیں ہے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 اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے اس جنازے میں وضافہ ہیں یا نہیں پوچھتے نا اگر حض وضافہ جنازے میں شریک ہوتے تو حق عمر جنازہ بڑھتے اگر حض وضافہ نہیں ہوتے تو عمر جنازہ حق عمر بڑھے ہیں حضیفہ تو حذائفہ بڑھے بتائیں علم کن کے پاس زیادہ لیکن منافق یہ کتنا ہے اس پر اعتماد کس پہ کیا جا رہا ہے کیوں فطروں کا علم حض وضافہ کے پاس تو یہ شریعت کا مزاج ہے جو جلد کا فن ہو اس فن والے پر اعتماد کرو یہ نہیں دیکھتے بڑا ہے یہ چھوٹا ہے فن پر اعتماد کرو یہ آپ کی مسجد ہے ابھی اس مسجد کا خدا نہ خاص پنکھا خراب ہو جائے تو آپ کی اس مسجد سے ٹھیک کر کون ہے مفتی سجا تک بلاؤ یہ ٹھیک کرے ابھی یہاں آپ کا گٹر خراب ہو جائے مفتی سجا کر بلاؤ ٹھیک کرو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 فطروں کے علاج کے لیے علم بھی چاہیے زبان بھی چاہیے دماغ بھی چاہیے تخوا بھی چاہیے اور سب سے بڑی بات ضرورت بھی چاہیے ضرورت نہ وہ بندہ فطروں کا علاج نہیں کر سکتا چھوٹی چھوٹی بات تو کلیجہ منہ آتا ہے دل کاپ جاتا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا ہم کے کچھ بھی نہیں ہوگا وہی وہ ہوگا جو خدا چاہے اللہ نے چاہے تو کیا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھوڑا بہت ایمان تو بندے کا ہونا چاہیے خیر معیار بھی کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ تعالیٰ فرمایا کہ جب میرے دین میں اختلاف دیکھو تو عمل کس پہ کرنا سنت کے نمبر دو بسنت الخلف راشدین الماء الدین جب تر اختلاف دیکھو تو پھر خلیفہ راشد کی سنت کو دیکھنا خلیفہ راشد خلف راشدین راشد کتنے چار میں انگلی اتنی خریدی کرتا ہوں کہ آپ انگلیں دیکھ کر یاد کر لو نمبر ایک حضرت ابو بکر صدیق <تصفح> نمبر دو حضرت عمر فاروق نمبر تین حضرت عثمان علی نمبر چار عثمان غنی نمبر چار حضرت علی خل پہ راشد کتنے ہوگی پہلا نمبر آتو دوسرا نمبر تیسرا عثمان چوتھا, چوتھا، کیوں یہ ترتیب کیوں ہے یہ ترتیب بھی دین میں رکھو ان میں سے حض ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما یہ حضور پاک کے سسر ہے حضر عثمان علی حضور پاک کے داماد ہیں سسر کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے داماد کا بڑا ہوتا ہے سسر, سسر, جا سسر, جا سسر کی حیثیت باپ کی ہے اور داماد کی حیثیت بیٹے کی تو پہلے مرتبہ کن کا ہوگا حضرت ابو بکر اور عمر کا اور پھر مرتبہ عثمان اور علی کا اچھا دو سسر ہیں اور دو میں سے بڑا سسر کون ہے ار ابو بکر اور چھوٹے تو پہلا نمبر ار کا دوسرا نمبر عرت عثمان علی میں بڑے اقدامات کون ہیں عثمان چھوٹے تو تیسرا نمبر عثمان کو چوتھا دہلی یہ تب چیز ہے پہلے ابو بکر فض عمر پھر عثمان پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعی تو اللہ کی نے فرمایا جب دین میں اختلاف نظر آئے تو آپ نے میرے خلفا کو دیکھنا میں اس پر چار خلفا ہیں آج کی مجلس میں چار مسئلے پیش کر خلفۂ راشدین کتنے اور مسائل کتنے چار پہلا مسئلہ امت کا اجماعی موقف صحابہ کے رضی اللہ نند مجمعین سے لے کے انیس سو ستاون تک یہ موقف ہے کہ انبیاء علیہ اسلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اس امت میں سب سے پہلے اختلاف ہوا انیس سو ستاون میں انایت اللہ شاہ بخاری اشرف کا نام جس نے اختلاف کیا ہے تو امت کا موقف کیا ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں آج ہم سارے اعل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے چند ایک لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر زندہ نہیں ہے اختلاف ہو گیا اب لوگ پریشان ہیں ان کی مانے یا ان کی مانیں یہ بھی آیتیں پڑھتے ہیں وہ بھی عیتیں پڑھتے ہیں یہ بھی عدیجے پڑھتے ہیں وہ بھی عدیجے پڑھتے ہیں ہم عوام کدھر جائیں میں کہتا ہوں آپ ادھر جاؤ جدھر اللہ کے نبی نے آپ کو بھیجا ہے ادھر جاؤ نا جدھر رسور اللہ, اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے اللہ کے نبی بنواتا ہے جب اختلاف دیکھو تو پھر خولا فیرا شریف علامہ آاجری نے الشریعہ میں لکھا ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ غسل کفن اور جنازے کے بعد میری چارپائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس لے جائیں عائشہ کی حجرے کے باہر رکھ دیں پھر اللہ کے نبی سے اجازت مانگیں اگر اندر سے اجازت ملے تو مجھے اندر دفن کریں اگر اجازت نہ ملے تو مجھے اندر دفن نہ کریں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر سورہ کاف کے اندر لکھا ہے لمہ عمرت حنازت و اللہ باب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دلی کے اکبر کی کاروائی اٹھا گئے اللہ کے نبی قبر کے پاس رکھا گیا نوری السلام و علیہ رسول اللہ صحابہ کے نے کہا السلام علیہ قیا رسول اللہ رضا ابو بکر بل حضور صدیق دروازے پر ہے اللہ کے نبی کی قبر سے آواز آئی ادخل الحبیبہ ادخل الحبیبہ کوئی جملہ تو تم بھی یاد کر لو اد فل الحبیبہ بولو یاد کرو ادخل فل الحبیبہ کراچی والے پڑھے لکھے لوگ ہیں تمہارے جملے یاد کرنا کیا مشکل ہے ان پڑھ ہمیں سمجھ دیو اور یاد کرانا تمہیں مشکل ہے ادخل خل الحبیبہ یاد کرو ادخل خل الحبیبہ اے لبیب خبر کی آواز آئی محبوب کو محبوب تک پہنچا دو محبوب کو محبوب تک پہنچا دو صدیق اکبر بھی محبوب ہیں حضور کے حضور محبوب ہیں شدید اکبر کے محبت ہوئی ہوتی ہے جو جانب بہن سے اب دیکھو حضرت صدیق اکبر کی وصیت صحابہ کرام کا وصیت کو نافذ کرنا اگر وہ والا شخص وصیت کرے اور وصیت غلط کرے تو بعد والوں کے ذمہ ہے وصیت کو بدل لے نہیں بدلیں گے مجرم ہوں گے صدیق اکبر نے وصیت کی ہے صحابہ کرام نے نافذ کی ہے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 میسج پہ دے تب بھی تین وائس ریکارڈنگ پہ دے تب بھی تین ای میل پہ تب بھی تین اور سنیں تب بھی تین نہ سنیں تب بھی تین گواہ ہو تب بھی تین نواں ہو تب بھی تین جبکہ شوہر اپنی بیوی کو تین طلاق دے تو کتنی ہوتی ہے تین طلاق ہوتی ہیں یاد رکھنا اب بعض لوگوں نے کہی ایک ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں ہم کنفیوژن کا شکار ہیں ہم بڑے پریشان ہیں کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں ایک ہوتی ہیں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 اور پھر سوال ہوتا ہے پھر جواب مشکل ہوتا ہے ترجمہ صحیح کرو کوئی سوال نہیں کانت طلاق والا احد رسول اللہ اللہ طلافت ابی بکر وصنتِ نمن خلافت عمر طلاق وطلاحِ واحد ترجمہ سننا حضور پاک کے دور میں یا ابو بکر خلافت کے دور میں عمر بن خطاب کی خلافت کی ابتدائی دو سالوں میں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 فن فضا فضم عمر رضی پر نافذ کر دی اب تین طلاق تین ہوتی ہے پہلے مسئلہ تھا قرآن میں پھر مسئلہ تھا حدیثوں میں اب فیصلہ کس نے کر دیا از عمر نے فیصلہ سنا دیا کہ تین طلاق دو دو تین ہوں گی تو جب اللہ کے نبی نمبر حل بتایا ہے اگر کسی مسئلے میں علماء میں اختلاق دیکھو آپ خلیفہ راشد کا فیصلہ دیکھ لو خلیفہ راشد کا فیصلہ آ کہ تین طلاق دو تو تین ہوتی ہیں اب ہمیں کتنی ماننی چاہیے تین مان لیجیے اوریجن نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے کیا خط مسئلہ کچھ نہیں ہمارے یہاں اب عجیب بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں تین طلاق تین ہوتی ہیں ایک نہیں ہوتی ڈاکٹر ذاکر نائیک نے امت کے سامنے مسئلہ کھڑا کر دیا کیا کھڑا کر دیا کہا جی تین طلاق دو تو ایک ہوتی ہے دلیل کیا پیش کی کہ اس لیے کہ بندہ تین طلاق غصے میں آ کر دیتا ہے کس میں غصے میں آ کر دیتا ہے اس لیے اس کو ہم ایک مان لیتے ہیں اگر کوئی بندہ غصے میں آ کر کسی کو تین جتیاں مار دے ایف خیال آر کے تو آئے گی تو پھر ایک لکھیں گے تین لکھیں گے جی تین بندے مار دے دو ایک لکھیں گے غصے میں جو مارا جاتے ہیں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 تو مولانا فرمایا مناظرہ تو ہوگا میں نے بڑا لمبا سفر کیا ہے اس نے کہا مولانا صاحب میں مناظرہ نہیں ہونے دوں گا مولانا فرمانا گے آپ سالث بن جاؤ ہم دونوں کی دلائل سنو اور فیصلہ آپ کر دو اس نے کہا میں نے کہہ دیا مناظرہ نہیں ہوگا اگر تم پیار سے مار کو چیز مولانا میں جوتے مارو گا مناظر مار دوں گا مولانا گاڑی فرمان لگی مجھے منظور ہے آپ مجھے بھی جوتے مارو اس موری کو مارو مجھے جب تین مارو تو रखना کیوں؟ پھر میں, میں کہ یعنی دنیا بھر میں تین تین ہوتی ہے ایک طلاق کا مسئلہ آتا ہے اور تین ایک ہو جاتی تو تین طلاق دو کتنی ہوتی ہیں نمبر تین مسئلہ میں ایک بار یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں امت کو جوڑنا چاہیے کہ توڑنا چاہیے بتاؤ ایمان سے بت توڑنا چاہیے جوڑنا تو جب صحابہ کے سے لے کر آج تک یہ سارے فکہ کہتے ہیں کہ تین طلاق دو تو تین ہوتی ہے تو امت کو کون جوڑتا ہے جو تین کو ایک ہے یا تین کو تین کہے میں کہ تین تین ہے ذاکر میں کہتے تین ایک ہے تو کون توڑ رہے ہیں بولو نا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے کہتے ہیں مولانا تو فرقہ وریت پھیلا رہے ہیں فرقہ وریت وہ پھیلا رہا ہے کھاتے میرے ڈال دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ تین کو تین کو امت کو جوڑو وہ کہتے ہیں تین کو ایک کو امر کو توڑو آپ کہتے ہیں بہت اچھا آتی ہیں ہم اس کی خدمات پر اس کو شابائی دیتے ہیں اور میری خدمات پہ مولانا عمر سے الگ جو یہ فرقہ بندی کر جاتا ہے میں عمر کو جوڑ رہا ہوں یا عمر کو توڑ رہا ہوں تبلیغی جماعت امرت کو توڑ है میرے بیان تبلیغی جماعت کے حق میں ہیں ذاکر کہ فضائل مال پر اعتراض ہے اور میرے بیان فضائل مال پر اعتراض کے جواب ہیں تو تبلیغی جماعت کو مجھ سے پیار کرنے کی اس سے کر رہا ہے جواب میں دے رہا ہوں میں پھر کبھی فی ہوں وہ فضائل مال پر بھی اعتراض کر رہا ہے وہ امت کو چھوڑ رہے کیسا ہمارا ذہن بن گیا کیوں اس کے امیڈی پر نانگ ہے اس کے حق میں بات تو لوگ کہتے ہیں یہ مولانا صاحب بہت اچھے ہیں یہ بہت اچھے ہیں ہر عمر بن خطاب پہ جو تبدیل کرے تنقید کرے ہم اس کی تعریف کریں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے ہمارے وقش میں نہیں ہے ہم کروڑوں بندے قربان کر سکتے ہیں ہر عمر سے الگ نہیں ہو سکتے رضی اللہ صاحب. ہم صحابہ سے الگ نہیں ہو سکتے صحابہ ہمارا ایمان ہے تیسرا مسئلہ جمعے کے دن اذانے دو ہیں جمعہ کے دن جمعے کے وقت مطلب دو اذانے ہیں یہ عمر بالت سب شدھ چلا رہا ہے ہرامینی ہے ہر جگہ پہ ہے اب ایک نیا ٹکڑا پیدا ہوا نہ میں نے ریت رکھے اور جمعے کے دن آزاد ایک دیتے ہیں آپ دیکھو ایک دیتے ہیں ہم دو دیتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں یار کہ دین میں بہت اختلاف ہیں ہم عوام کی جائیں بے ہم عوام کی کدھر جائیں میں نے کہا تم اتنے سادیں نہ بنو ہم کی کدھر جائیں آپ ادھر جاؤ جدید اللہ کے نبی نے آپ کو بےچانا رسول ہے جب دین میں اختلاف نظر آئے بیر رسول خلا امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں انتظین ثانیہ جوم الجمہ ہمارا بال عثمان و دین قطر اہل المست جمعہ کے دن دو اذان فتویٰ اور فیصلہ ار عثمان بن عفان کا ہے رضی اللہ اور حضور پاگر بھر میں عثمان کی بات مانو خلفاء کی بات مانو نہیں مانو گے بدعت ہے اگر مانو گے تو پھر ہدایت ہے نمبر چار مسئلہ رمضان مبارک آنے والا ہے ہم رمضان میں پڑھتے ہیں اور چودہ سو سال میں عمر میں بیس ترابی چلی جا رہی ہے کوئی آٹھ ترابی کے درمیان میں تصور نہیں آج لوگوں نے آٹھ ترابی شروع کر دی اور ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں بعض کہتے ہیں بیس ہے بعض کہتے ہیں آٹھ ہیں ہم عوام ساتے لوگ کدھر جائیں یعنی کہ ابھی ہم ادھر جائیں جدھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاؤ کو بیچتے ہیں مصرد الامام زید کتاب کا نام مصنف کون ہے زید بن علی بن حسین بن علی حضرت علی کا بیٹا حسین ان کا بیٹا علی ان کے بیٹے زید حضرت علی کے پڑپوتے حضرت حسین کے پوتے پوری سند اہل بیت کی ہے حضرت امام زید کہتے ہیں جو شخص عشا کی نماز پڑھا تھا حر علی البرت ان کو حکم دیا تھا ان کو طرابی بیس پڑھانا ہر دور کار پر سلام پھیرنا ہر چار پہ ترویہ کرنا اور پھر اس کے بعد بطر پڑھنا جو ہماری ترجیح ہے یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن ہوگا ہر چار بعد ترویہ بھی ہے اور اس میں خواب لکھا ہے یہ ترویہ کیوں ہے اس لیے کہ جو حاجت والا آدمی اپنی حاجت پورے کرے وضو کرے اور اگلی تراویح پھر شامل ہو جائے پورا دن بھوکا رہا ہے اس میں کچھ زیادہ کھا لیا ہے تراویح کی سرکات پڑھنی ہے چار کا آدھے پوری بیس کا بوجھ نہیں ہوتا چار کے بعد وقفہ دو یہ سجا کرے وضو کرے ضرورت کرے اگلی چار میں پھر شامل ہو جائے جو ہماری ترتیب ہے یہ فتح علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ ان ہو جائے. میں نے بتایا تھا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 انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں فتویٰ سے جی کے بولو فتویٰ سے جی کے اکبر کا تین طلاق تین ہوتی ہے فتویٰ عمر بن خطاب کا جمعہ کے دن اذان دو ہوتی ہے فتویٰ عثمان بن عفان کا طرابی بیس ہوتی ہے فتویٰ علی بن ابی طالب رضی اللہ اب آپ بتو ہمارے فصر یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں یا مطابق ہیں مطابق بولیے مطابق ہے تو اپنی مسجد میں اپنے مسائل بتانا ان پہ دلائل دینا یہ کون سی جی فرکوریت ہے اپنی مساجد میں اپنے مسائل بتانا اپنی عوام کو دلائل دینا یہ کون سی جی فرکوریت ہے میں ابھی کل ملیشیا سے آیا ہوں پھر ہمارے سفر پوری دنیا میں میں اپنے مسلک کی بات کر رہا ہوں نہ کسی کو گالی دیتا ہوں نہ کسی کو گولی مارتا ہوں نہ کسی کے خلاف خطے بازی کر رہا ہوں اپنے دلائل اپنے مسئلے پہ ہم یہاں بھی دیتے ہیں